اسی طرح معجزات کا بھی انکار کرتا ہے یہ بھی تہذیب الاخلاق کے حوالے سے جواب معجزہ کی تعریف وقر حد جمہور اصولین المعجزہ طبی امر خارق العادت مخرون الب تحدی معدم المعارت بن المرسدیم و المراد بتحدی الدع الرسالہ یا واقعت بیس نمبر ایک صفحہ جمہور اصولیوں نے معجزہ کی تعریف یہ جی کی ہے کہ وہ تحدی یعنی چیلنج کے ساتھ دعوے رسالت کے ساتھ رسول سے امر خارق کا عادت امر خارق عادت ظاہر ہو یعنی کوئی ایسا امر ظاہر ہو جو عام طور پر عادت کے خلاف ہے اور اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں کر سکتا انبیاء علیہ السلام کو معجزات اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی رسالت و نبوت کے لیے دلیل بن جائیں قرآن میں کئی مقامات میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے مرثنا علیہ السلام کے بارے میں فردان قبرحانہ سورہ سورص آئے نمبر 32 یعنی اے موسا یہ عصا اور یہ دو دوموجز تمہاری نبوت کی روشن دزیدیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم کو عطا کی گئی ہیں زاد کا بن کا نتم بلبینات فاحت اگن قبیون شدید الحقابن عائد نمبر بائیس یعنی رسول لوگوں کے پاس اپنی نبوت کی کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے نشانیوں سے کیا مراد ہیں معجزادات مگر پھر ان لوگوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت پکڑ کی اور بے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ موسا آیات بینت سورہ بنسرا اسرائیل آیت نمبر ایک سو ایک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو معجزات دیے وضفاۃ ودم آیات مفصلات اور اس طرح اور آشائے موسا اور دوسرے اس طرح کے معجزات تھے جو تقریباً نو بنتے ہیں. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو معجزات دی ہیں اسی طرح قد جئناک بی آیت من ربک سورة تاہ آیت نمبر سنتالیس ہم تمہارے پاس آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے گر یہ بھی حضرت موسیٰ اور حرون علیہ السلام کے بارے میں ہے اسی طرح احادیث میں بھی بکثرت انبیاء علی السلام کے موجزات کو بیان کیا گیا ہے مثلا عن جابر نزی اللہ عنہ وانہم قال عاتشرنا سیوم الحدیبیہ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوزأ منها ثم أقبل الناس نحوه قالوا ليس عندنا ماء نتوزأ به ونشرب إلا من في ركوتك فوزع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قالوا فشربنا وتوزأنا قيل لجابر رزي الله عنه كم كنتم الفان کنہ خم سطین سفر نمبر پانچ سو بتیس بہ والا صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضر جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مقام ہدیبیہ میں لوگوں کو سخت پیاس کا سامنا کرنا پڑا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوٹا تھا جسے جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عارض کیا کہ ہمارے لشکر میں پینے اور وضو کرنے کے لیے بالکل پانی نہیں ہے بس وہی تھوڑا سا پانی ہے جو آپ کے لوٹے میں بچ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رسم برق اس لوٹے میں ڈالا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابلنے لگا جیسے چشمے جاری ہو گئے ہوں حضرت جاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم سب لوگوں نے خوب پانی پیا اور وضو کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس موقع پر آپ کتنے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ کافی ہو جاتا اس ہماری تعداد پندرہ سو تھی وہ انلبرا ابن عاز رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مئة يوم الحديبية والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قدرة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوزأ ثم مزمز. ودعا ثم صبه فيها ثم قال دعوها ساعة فأرووا فارو أنفسهم وركابهم حتى ارتحدوا مشكار عن سبتيس بأوال سيه حضرت براہ ابن عاظب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہدیبیہ میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم چودہ سو افراد تھے ہدیبیہ میں ایک کون تھا جس کا پانی ہم سب نے نکال دیا اور میں اور اس میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں رہا جب آب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جی معلوم ہوا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم کون پر تشریف لائے اور اس کے کنارے پر بیٹ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے پانی کا برتن منگا کر وضو کیا اور وضو کے بعد منہ میں پانی دیا اور دعا مانگی اس کے بعد آپ نے وہ پانی کنویں میں ڈال دیا اور ارشاد فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے کنویں کو چھوڑ دو اور پھر اس کے بعد تمام نشکر والے خود بھی اور ان کے مویشی یعنی جانور بھی خوب سیراب ہو گئے اور جب تک وہاں سے کچھ نہیں کیا اس کنویں سے پانی لیتے رہے اوپر واضی روایت میں پندرہ سو اور یہاں چودہ سو تو یہ ظاہر ہے کہ لشکر میں لوگ ادھر ادھر ڈیوٹیوں پر آتے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر کم اس موقع پر کم رہے گا اور پیدا موقع پر سارے کے سارے موجود ہوں تو یہ کرتا اور اس کی بات نہیں عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کنتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیہ فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وہو یقول السلام علیک یا رسول اللہ ترمزی اور دارمی نیز اتحاف شرح احیاء جن نمبر ایک صفحہ دو سو تین تا دو سو بارہ میں بھی دیکھ جا سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا جب ہم مکہ کے نوا میں ایک طرف گئے تو جو بھی پہاڑی یعنی پتھر اور درخت سامنے آیا اس نے کہا السلام یا رسول اللہ اچھا اسی طرح آگے یہ بھی لکھا کہ دزائے النبو مکمل دو جلدیں ان میں دو سارے معجزات ہی کا بیان ہے اور اتحاف جو احیاء علوم دین کی شرح ہے اس میں بھی معجزاد کا بیان ہے پہلی جن میں اور صفحہ نمبر دو سو تین سے شروع ہوتا ہے دو سو بارہ تک یہ بیان چلتا ہے اور سوننی ترمیزی میں بھی معجزات ہیں سوننی دارمی میں بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں معجزات کا مستقل بیان موجود ہوتا ہے